رکھ لا در بازو تھے نہ اب چادر پہ زہرا کی جان شرما نہیں نا سک لب سادر بادو ہے تھیلے باغان ذہرا کی جان شرما نہیں نا سک لادر بادو تھے تھیلے باغ سفار زہرا کی جان شرما نہیں جو چادر بجلی تھی تیری رنگ کا پیسے لال ہوا جو چادر بجلی تھی تیری رنگ لال ہوا اب تیرے شہدادی اب سر پہ شہدادی وہ زہرا کی جا شرمانی نارک اب چاد بازو تھے ڈھیلے جاگ چھپا نہیں زہرا کی جا شرمانی نارک اب چادر بازو تھے نہیں تجھ سے روٹ گئے ٹوٹ گئے دو نہیں دو شہزادے کیوں ساتھ نہیں سات تیرا نہیں زہرا کی جہاں شرما نہیں نہیں اب جا کر سات تیرے ہے کپڑے جس کے سوچ بھرے یہ سر ہوا آنکھوں سے بھی سورکتا نہیں دہرا کی جا شرمانی مارک اب چادر بازوں پہ تم ملے داگ چھپا نہیں دہرا کی جا شرما نہیں مارک اب چادر بازو پہ تم ملے درا کی جا شرمانے کس حال میں کر بل ہے نب اپنے شیر میں تھوم کس حال میں کر بل ہے نب اپنے شیر میں تھو اب بھی شاپ سوچ ہوتا اب اس سوا پہچان چی سر نئی دہرا کی جا شرمان چادر بازو تھے تر جی لے جاگ چکا نہیں دہ کی جا شرمان چادر بازو تھے تھی لے جاگ چکا نہیں دہرا کی جا شرمان بات کی جس کو سینے پیشہ بھی سلایا چلتے تھے وہ بات کی جس کو سینے پہ بھی سلایا کرتے تھے میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی کپ نہیں زارا کی جا شرمانی نارک اب چادر بابو تھے دو چھ پانی زارا کی جا شرمانی نارک اب چادر بابو تھے دوا چھ پانی زارا کی جا شرما گل چ دہن ماسوم مٹھانا بت گئی رکھا ایک گل چن معصوم بٹالا پت کا تھا روپالی جو, جو رباب کی ہے روپالی جو, جو رباب کی ہے باب مٹوں جھولا نہیں زہرا کی جا شرمانی نارک اب چادر بازو تھے تھی لے بابانی زہرا کی جا شرمانی نارک اب چادر بازو پہ تو جھیلے باب جبانی زارا کی جا شرمان ریان کرو ہر دم ماتم تم نو پڑو ہر دم کر بہان کرو ہر تم پڑو ہر دم یہ ایک عبادت ہے کبھی ازانی ذہرا کی جا شرمانی ذارک اب چادر بازو چھپا نہیں کی شرما نہیں نہیں کی ن یہ گرو جائے کوئی خوفا شام کی رانی زہرا کی جا شرما نہیں اب چادر باد